باقی ہے اسے جسنی سب جوڑے بنائی ان چیزوں سے جناوز میں اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہین خبرناؤ